آج ہم اپنے سننے والوں کو پاکستان کے ہونہار میوزک ڈائریکٹر خلیل احمد سے ملوا رہے ہیں خلیل احمد گورکھپور میں پیدا ہوئے اور کی باقاعدہ تعلیم لکھنؤ میں مہندی سے حاصل کی خلیل احمد نے سب سے پہلے فلم آنچل کے لیے میوزک دیا اس کے بعد انہوں نے فلم قانون کی موسیقی ترتیب دی اور پھر ان کے مانگ دن ب دن بڑھتی گئی خلیل احمد کی آنے والی فلموں میں دامن سایہ चलक, خاموش رہو انسپیکٹر شما ہر رنگ میں جلتی ہے اور نیلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس سلیم, آپ کی ملاقات خلیل احمد سے کروا رہے ہیں بارے میں آپ کا شوق کم ہو گیا ویسے ہی شوق کبھی ہے کلاسیکل میوزک کا شوق کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اپنی کسی فلم میں آپ نے کلاسیکل میوزک دیا ہے یہ ایک فلم ہے جو صرف میوزکل ہی ہے جھلک उसमें कुछ क्लासिकल का म्यूजिकल से मिलते हैं कुछ क्लासिकल कुछ है कुछ दादरा अंदाज, अंदाज है इसमें ये गाना जो है ये सलीमें चंद दो चार राग मिलाए है मैंने कौन कौन से दरबारी है اور دیسی بھی کچھ ملا ہوا ہے اس میں کچھ ابھوگ بھی ملا ہوا ہے کی زیادہ شکل اس کی درباری کی ہے hmm. اس میں کوئی تجربے کیے ہیں اب اس میں آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا ہے جس طرح پہلے الاپ ہوتا ہے نا خیال میں hmm. اس کے بعد پھر ولمپت پھر اس کے بعد درد کے شکل اس میں ساری چیزیں کوشش کی ہیں کہ آ جائیں کچھ الاپ کچھ ولمپت بھی کچھ درد بھی اس میں یہ جو دوسرا پورشن ہے یہ ادھر جی. اس میں خاص بات دیکھیں کہ ایک تان اس نے لی ہے جو بہت کافی اونچی لے ہیں تان. اس کے بعد ابرپٹلی وہ بالکل نیچے آ جاتا ہے بالکل ہی نیچے تو اس میں آپ نے کلاسیکل گانوں میں سنا کلاسیکل سنگروں کو وہ ایک اونچی تان لیتے ہیں پھر ایک دم نیچے چلے جاتی ہے لیکن وہ اسی انداز میں گانے میں اچھا معلوم ہوتا ہے جس طرح سے کلاسیکل سنگرز گاتے ہیں اس میں ایک ہم نے اس کو لائٹ بھی کیا ہے لیکن پھر بھی وہ تاثر اپنے کا پورا قائم ہے हुँ. لے گئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اور آگے جانے والے یا پتہ نہیں کیا جائے گا وہ ایک دم اس کو بریک کرتا ہے فیڈ آؤٹ کرتا ہے اور بالکل پھر نیچے سے خلیفہ ابھی آپ نے ایک ٹیکنیکل فیڈ آؤٹ کرتا ہے جس سے مجھے تو خیر معلوم ہے کہ آپ ریڈیو میں رہ چکے ہیں اور اس قسم کی ٹرم سے واقف ہیں تو کیا اس قسم کی واقفیت سے آپ کو فلم میں بھی فائدہ بہت فائدہ ریڈیو چونکہ میں ریڈیو کافی منسلک رہا ہوں نا مجھے تو بہت فائدہ ملا پہنچایا yeah. ریڈیو نے اس قسم میں ٹیکنیک سے کہاں فٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہاں فٹ ان کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں تو مجھے کافی مجھے مد... مدد پہنچاتی ہیں موق... صاحب جن میوزک ڈائریکٹر کو اس قسم کی واقفیت نہیں ہوتی yeah. یعنی ٹیکنیک کا علم نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ yeah. مشین ٹیکنیک کا علم نہیں ہوتا ہے yeah. وہ کس طرح اپنے کام چلاتی ہیں پھر وہ اپنا مقصد سے بتا دیتے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں وہ کوئی وہ میں اگر نہ بتاؤں ان سے کہہ دوں ریکارڈ کرنا کر سکتے ہیں لیکن میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں اتنا حصہ فیڈ آؤٹ کیجیے تو میں مجھے بیک لائن یہاں ختم والی ہے. من فیڈ آؤٹ کرنا ہے हुم. تو میں ان کو صحیح بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے فیڈ آؤٹ کرنا شروع کیجیے مجھے پتا ہے کہ فیڈ یہاں تک آتے آتے تک کہاں تک فیڈ آؤٹ ہوگا کہاں تک نہیں ہوگا یہ میں زیادہ اچھی طریقے سے کمپوزیشنز ایسی ہیں جن کے بارے میں مسن صاحب ہاں خاص طور سے اسی دامن فلم کا ایک اور گانا ہے جو نور جہاں ہے. نیا تجربہ हुँ. جسے کہتے ہیں کیا ہے مسن یہ کہ نہ چھوڑا سکو گے دامن میں دو سم بنا میں چھڑا بھی سم ہے اور نہ بھی سم ہے پہلی دفعہ جب نہ چھوڑا سکو گے دامن گاتی ہے تو چھڑا پہ سماتا ہے اور اسی کو ریپیٹ کرتی ہے تو نہ پہ سم آتا ہے اس میں خاص طرح کی خوبی اجاگر ہوتی ہے جو سننے میں ڈبا سامنے رکھتا ہوں اس میں سے آپ یہ نور جہاں کا ریکارڈ نکال لیجیے یہ لیجیے یہ نور جہاں کا ریکارڈ ہے اس کا کون سا حصہ ہم پلے کریں اس کا شروع میں سمجھ یہ اتنا حصہ یہاں سے یہ ایک انتراور सकोगे दामन न सकोगे दामन निका सकोगे न सकोगे दामन जो मैं दिल की बात कह दू जो मैं दिल्ली की बात कह दू جو آپ کی کمپوزیشن کی روح تھی وہ اس میں نور جہاں نے جی اس میں کوئی شک نہیں اب یہ ہے فلم سایہ کا ریکارڈ اس کا عنوان ہے سایہ. آ, یہ تو ہے جی ہاں جی. اس میں زیادہ تر امپورٹنس جو ہے وہ ردم کے انسٹرومینٹس کو دی گئی ہے آرکیسٹر کوئی خاص اس میں صرف آرکیسٹرا کے چند پنکچویشنز ہیں جگہ جگہ ان کے کچھ پیسز ہیں باقی سارا جو انٹروڈکشن اور اس کا سارا بیان اور پھر کلائمیکس Hmm. سارا کچھ صرف ردم کے انسٹرومینٹ سے دیا گیا ہے hmm. اس کا انمان بھی سایہ ہی ہے hmm. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک شیڈو ڈانس ہے hmm. جو آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور کلائمیکس پہ پہنچتا ہے بہت ہوتا ہے کاپوشن اب اور کہاں پہنچا ہوا ہے اور اس طرح معلوم ہوا کریش ہے کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ڈانس اپنے پہنچ چکا شاید ہو سکتا ہے معلوم ہوگا کہ ڈانسر گر پڑی ہے یا کسی چیز سے ٹکرا گئی ہے یا کچھ ہوا ہے یہ احساس ہوتا ہے اچھا خلیل صاحب اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ بتائیے اپنی کمپوزیشن جی میرے خیال میں اس وقت تو یہ فلم دامن کا گانا ہے سے ہو رشدی اچھا اس کے بول کس نے لکھے یہ حمایت ان بولوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بولنے ہاتھ خوبصورت لکھے ہیں اس نے اور حمایت ایسے بول تو کیا کہیں صاحب اس میں کوئی شک نہیں اور مجھے تو بڑی مدد ملتی ہے اس کے الفاظ سے بڑی مدد ملتی ہے یہ ٹون بنانے میں کیونکہ وہ خود بھی خاصا میوزیکل ہے آپ نے کبھی سنا ان کو پڑھتے ہوئے تو हुँ. ایک خاص انداز صحیح ہے اب یہ جو نظم ہے نا اس میں میں نے ترنم کو بھی محظوظ رکھا ہے یہ تقریبا ترنم ہے صرف اس میں میوزیکل کچھ ٹچز ہیں کچھ ردم بڑھا دیا ہے نہایت سادہ اور سادگی اسی خوبصورتی ہے اس نظم کی اور الفاظ اس میں اتنے اچھے ہیں کلام کے بارے میں کیا آپ نے ان سے اپنی کمپوزیشن کے بارے میں پوچھا تھا میں نے تو کبھی نہیں پوچھا تھا ان سے پوچھئے بہتر ہے اچھا یہ ریکارڈ वल्ला सर से पान तलक मोज नूर होदरत का शाहकार हो तुम रज के हूर हो کے کسان یہ حسن یہ نکھار یہ شوخی شوکھی کے کسان یہ شرم سے جھکی ہوئی پل کے ادا کسان کیوں کرنا اپنے حسن پہ تم کو عرور ہو قدرت کا شاہکار ہو تم رش کے حور ہو بدلی بکھر گئی دل سے اڑی تو چاند پہ بدلی بکھر گئی نظریں اٹھی تو دل پہ قیامت گزر گئی دل کی خطاب تم خلیج صاحب آپ کی باتیں اور آپ کے میوزک کے ٹکڑے سن کر مجھے یقین ہے ہمارے سننے والے کافی محسوس ہوئے ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ تشریف لے جائیں آپ کی خدمت میں ہائی سنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے یہ دیکھیے اس میں ان کے مختلف قسم کے بلب ہیں مجھے یقین ہے آپ انہیں پسند کریں گے اور اس تحفے کو قبول فرمائیں گے صاحب شکریہ یہ جی یہ جو یہ بلب ہے نا نیلا हुँ. یہ تو میرے بیڈ روم میں بھی لگا ہوا ہے یہ مجھے تو بہت پسند ہے یہ بلب تو آپ نے استعمال کیا ہے یہ دوسرے بلب جو ہے یہ بھی استعمال کیجیے گا ان کو بھی آپ پسند کریں گے اچھا خلیل صاحب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا